الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العليج العظيم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 الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ اجمعین ربیع الاول شریف کی یہ باروی شب جو کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ ہے اور صحیح بھی یہی ہے اگرچہ اور بھی اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن امت مسلمہ کی اکثریت اسی بات کی طرف گئی ہے کہ ربیع الاول شریف کی بارہویں شب میں صبح صادق کے وقت رسالت محافص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اردو میں مینت لزوم سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا اور اہل مکہ کا بھی اسی پر اسی پر عمل رہا ہے تو اس حوالے سے ہم اور آپ یہاں سرکار عالم کی ولادتِ باصادت کی خوشی میں اس محفل میں یہاں شریک ہیں اور اس وقت میں اس محفل کے منعقد کرنے اور اس میں شرکت کرنے اور اس کے منانے سے متعلق یعنی محفلِ میلاد کے بارے میں چند باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فعل کے حوالے ہی سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الصوم میں حضرت سیدنا قطعہ رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے اور جس کے بارے میں آپ متعدد بار سن چکے ہیں اور وہ یہ کہ آپ سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ زا کا یون ملک تو فی پیر کا دن وہ ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس لیے میں اس میں روزہ رکھتا ہوں تو اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا اور ہر پیر کو روزہ رکھنا آپ کا یہ معمول تھا الا یہ کہ پیر کا دن ایسا اتفاق ہو جائے کہ اس میں روزہ رکھنا ممنوع ہو مثلا عید کا دن ہو جائے عید پیر کے دن ہو جائے یا بقر عید اور ایام تشریف یعنی وہ دن جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے تو اس دن کے ماں سے یعنی عید بقر عید ایام تشریق اگر اس دن نہیں ہوتے تو آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تو پیر کے دن کا روزہ روزہ رکھنا ہمارے فقہ نے اس حدیث کی روشنی میں مستحب بیان فرمایا ہے مستحب قرار دیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن دو وجہوں سے روزہ رکھا ایک تو یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت اس دن ہوئی اور دوسری دوسری وجہ یہ کہ اس دن قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ رک کا اپنے بندوں کے لیے اس دن میں انعام فرمانا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انعام کے شکریہ کے طور پر آپ نے پیر کا روزہ رکھا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس دن کوئی خاص اللہ کا انعام ہو اور کوئی خاص نعمت اللہ تبارک و تعالی کی بندوں کو حاصل ہو تو اس کی یاد منانا اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور آپ نے اس دن روزہ رکھ کر گویا کہ امت کو یہ تعلیم دے دی کہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا اور ان دنوں کو منانا جو ہے یہ شریعت میں بالکل جائز ہے اس میں کوئی جو ہے ممالک کی وجہ نہیں ہے یہاں جو میں بات خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بہت سے حضرات ہمارے ان سادہ لو سنی بھائیوں سے الجھتے خام اس بارے میں حالانکہ ان کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو الجھنا نہیں چاہیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں طرح طرح سے بہکاتے ہیں طرح طرح سے برگلاتے ہیں اور ان کو ہمارے سامنے کی ہمت تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم سے آ کر ہم سے آ کر ذکر کریں ان کے جو اعتراضات ہیں یا ان کے جو لچر قسم کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں ہم سے گفتگو کریں ایسا کبھی ان کو نصیب نہیں ہوتا بعد میں پیچھے سے جب کہ کوئی نہیں ہوتا ہے تو ہمارے سندھی بھائیوں کو ہمارے جو ہے ان سادہ لو مسلمان بھائیوں کو اہل ایمان کو ان امور سے ان جائز باتوں سے اور ان اس مستحب امور سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سنی لوگ جو ہیں ہر سال جناب پورے پورے سال ہر دن جو ہے جناب میلاد مناتے رہتے ہیں ارے بھائی حضور کی ولادت ایک دن ہوئی تھی ہر روز تھوڑی ولادت ہوتی ہے ہر سال تھوڑی بھی علاد ہوتی ہے کہ جناب ہر سال جو ہے جناب, جناب یوم میلاد منایا جا رہا ہے ہر سال جو ہے جناب جشن منایا جا رہا ہے تو یہ کیسی بات ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جناب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارے ٹھیک ہے بھائی ایک دن ملادت ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی اب ہر روز اور ہر دن اور جناب ہر ہفتے ہر جو ہے مہینے ہر سال جو ہے جناب یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہے تو ذرا آپ غور فرمائیے اس لچر قسم کی بات پر اور ان کے اس بے عودہ اعتراض پر اور ان کی اس جو ہے حف, اس جو ہے لفظ اور لا قسم کی بات پر اگر آپ ذرا سا غور فرمائیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اس قسم کے لوگوں کا اس طرح کی بات کرنا جو ہے بالکل چہالت پر مبنی ہے میں نے جو ابھی یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا اور آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے تو ذرا آپ اس سے پوچھیے کیا کیا ہر روز جو ہے جناب پیر کے روز حضور پیدا ہوتے تھے کیا ہر روز جو ہے یعنی ہر پیر کو جو ہے قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا پھر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے اور آج بھی اگر کوئی مسلمان عمل کرے تو اس کے لیے جو ہے استحباب کا حکم اب بھی باقی ہے تو کیا اب بھی جو ہے یعنی قرآن کریم کا نزول ہوا کیا آج اگر پیر ہو اور روزہ کوئی رکھے تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ میاں پیر کا روزہ کیوں رکھ رہے اور وہ جواب دے کہ جناب اس روز سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور اس روز جو ہے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا تو اس خوشی میں اور اس شکریہ کے طور پر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس سے کیا ان, ان کا کوئی مفتی یہ جواب دے سکتا ہے اس کو یہ, یہ کہہ کر منع کرے گا اس روزے سے کہ میاں آج تو جو ہے وہ قرآن کریم کا نزول نہیں ہو رہا ہے تو کیوں روزہ رکھ رہے ہو بلکہ اس سے اگر فتو پوچھا جائے گا مطلب پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ جناب ہاں ٹھیک ہے مستحب ہے تو اب آپ دیکھیے اس کے علاوہ اور آپ آگے آئیے میں مختصر طور پر عرض کروں گا کہ سرکار دعم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے چند جانور ذبا کیے آپ نے اس موقع پر چند جانور ذبح کیے اور مدینہ منورہ میں آپ جانور ذبا فرمایا کرتے تھے امام جلال الدین سیود رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آپ کے اس فیل کو یہاں محفل میلاد کے سلسلے میں جانور دبا فرمائے تھے وہ آپ نے اپنے اس دنیا میں وجود باجود کی خوشی میں جانور دبا فرمائے تھے اور آپ نے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے آپ کے اس فیل کو محبول کیا کہ آپ نے اپنا عقیقہ فرمایا تھا آپ نے اپنا اپنے عقیقے میں یہ جانور دبا فرمائے تھے آپ نے اس بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ غلط ہے آپ نے آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطل نے فرما دیا تھا اور فرماتے ہیں کہ عقیدہ عقیقہ جو ہے بار بار نہیں کیا جاتا ہے عقیقہ ایک ہی بار ہوتا ہے لا, لا تو عد الثانیت لا تو عبد العتیقہ یہ عقیق، عقیقہ جو ہے دوبارہ نہیں ہوتا ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے بل، بلکہ یہ تو آپ کا عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے اس بات کا جو ہے ثبوت پیش کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے وجود باجود کی خوشی میں مدینہ طیبہ تشریف لا کر وہ جانور سے کیے تھے کہ آپ کا وجود باجود سب تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں اور آپ نبی رحمت ہیں اس لیے آپ نے خوشی کے اظہار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے انعام حاصل ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا اس کو منانا اس میں خوشی کا اظہار کرنا جو ہے یہ شرح جائز ہے اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے تیسری بات آپ دیکھیے کہ ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہاں دیکھا کہ جناب عیسائی لوگ یہودی لوگ دس عاشورہ کو یعنی محرم کی دسویں تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی تو اس کی خوشی میں اور اس کی یاد میں ہم یہ روضہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور یہ بخاری مسلم سہا ستہ کی حدیث ہے یہ جو میں نے ارز کیا ہے یہ سہا ستہ میں موجود ہے تو آپ نے فرمایا او قال علیہ فرمایا کہ تم سے زیادہ تو موسا علیہ السلام کے قریب ہم ہیں اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں یہ ہے ان تم بے احق من یہ صحابہ میرے کو خطاب فرمایا اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے تو عالم نے حضرات صحابہ سے کیا فرمایا انتم احق و بے موسا من کہ اے میرے صحابہ تم موسا علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو تم زیادہ حق رکھتے ہو تو تم جو ہے اس دن کو مناؤ اور اس طرح سے مناؤ کہ تم بھی روزہ رکھو ایک روایت نہیں یہ آتا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سال تو ہم دس محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں اور انشاء آئندہ سال اگر حیات حیات ظاہری باقی رہی تو ہم ایک روزہ اور رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے ان سے مخالفت رہے تو اس لیے جو ہے یہ ہمارے فقہ نے فرمایا کہ دو روزے رکھنے چاہیے یعنی یا تو نو دس محرم کا روزہ رکھے یا پھر جو ہے دس گیارہ محرم کا روزہ رکھے تاکہ ان سے جو ہے ایک طرح سے مشابہت ختم ہو جائے تو آپ آپ دیکھیے کہ یہاں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا بلکہ ایک روزے کا نہیں بلکہ اپنے یعنی دو روزے رکھنے کی جو ہے وہ طرف اشارہ فرمایا تو کیا ثابت ہوا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ و نصارہ کے بارے میں جگہ جگہ جو ہے وہ یہ فرمایا یہودا ون نسارا خالف الہودا ون نصارا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو لیکن یہاں یہاں جو ہے اس کے ان کے اس فیل کی تائید کی اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ خود بھی رکھا اور یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ سال سے ایک نہیں دو روزے رکھے جائیں یہاں جو میں بات ارد کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ کہتے سنے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دیکھو ایسا کام کرتے ہیں کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت کر رکھتا ہے یہود و نصارہ بھی عیسائی علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کا یوم ولادت مناتے ہیں طرح طرح سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ تو یہود یہ تو عیسائیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم مناتے ہیں ان کا یوم ولادت مناتے ہیں تو عیسائیوں سے مشابہت نہیں کرنی چاہیے تو اب دیکھا کس طرح سے یعنی سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طرح سے ورغلاتے ہیں اور اس طرح سے بہکاتے ہیں اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارے سامنے نہیں آتے ہم سے بات نہیں کرتے اور بعد میں جو ہے جناب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بات تو جو ہے یعنی سادہ لوگ شخص جب یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا ہاں بھائی یہ بات تو جو ہے بہت بری ہے کہ عیسائیوں سے مشابہت ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ جناب ہر بات میں مشابہت بری نہیں ہے ہر بات میں مشابہت بری نہیں ہے سرکاریں تو عالم صلی اللہ اگر یہی بات ہوتی تو آپ خود جو ہے دس محرم کا روزہ رکھنے کا کی حکم فرماتے ہیں محرم کا روزہ کیوں رکھتے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس, روز، اس دن روزہ مت رکھو کیونکہ عیسائی یہودی روزہ رکھتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے تم دس محرم کا روزہ نہ رکھو تو آپ نے نہ صرف یہ کہ دس محرم کا روزہ رکھا بلکہ یہ فرمایا کہ آئندہ سال اگر موقع ملا تو ہم ایک روزہ اور رکھیں گے تو پتا یہ چلا کہ مور شہر میں مشابہت جو ہے وہ نہیں ہوتی بھلے جو ہے وہ غیر مسلم بھی اگر اس کا اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کا اس کو انجام دیتا ہے تو مسلمان کے لیے اس امر خیر میں انجام دینے میں کوئی مشابہت نہیں ہوتی تو آپ دیکھیے جہاں دوسری ایک بات تو یہ آپ نے سمجھ لی کہ اچھے کاموں میں کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی مشابہت سے اس میں خرابی لات نہیں آتی ہے اگر مشابہت میں خرابی ہوتی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ دیکھیں کہ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں گنبت مسلمہ کی اکثریت جو ہے اس روزہ رکھتی ہے دو روزے رکھتے ہیں اسی لیے کہ حضور کا حکم تھا اچھا اب آپ ذرا دیکھو اسی بات پر غور فرمائیے کہ جو مخالفین اور محتردین یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر سال جو ہے کیا کیا ضرورت ہے منانے کی ایک مرتبہ ولادت ہو گئی تھی بس ختم ہو گیا تھا تو کیا صحابہ کرام نے جو ایسا کیا تو میں ان سے پوچھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام کو ہے حضرت علیہ اور ان کے وسیلے اور ان کے صدے میں بنی اسرائیل کو پھر سے ایک ہی مرتبہ انداز دی تھی نا اور ایک مرتبہ انہوں نے وہ دن منالی بات بات ختم ہو جانی چاہیے تھی ہے حضرت موسا علیہ السلام کا زمانہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنا پہلے کا زمانہ ہے اس وقت سے جناب سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باس عادت تک حضور کے اعلان نبوت فرمائے جانے مکت المکرمہ سے پھر مدینہ حضرت فرمانے جب یہاں تشریف لائے تو اس وقت تک اور آج بھی اب بھی جو ہے جناب وہ دن وہ اس کی یاد مناتے ہیں اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود جو ہے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو کیا جو ہے وہ بار بار نجات دی جا رہی ہے کیا فرونیوں سے بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دے رہا ہے یہودیوں کو نجات دے رہا ہے آج بھی جو ہے اس کو دن منایا جاتا ہے پتا یہ چلا کہ جس دن خاص انعام و اکرام ہو اس کو, یعنی اس دن کے آنے پر بار بار ہر سال اس کا منانا اور اس کی یاد اس کی یاد میں جو ہے جمع ہونا اور اسی کا اظہار کرنا جو ہے یہ رسولان ادام کی سنت ہے دوسری بات حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے تو صرف بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی نا پھر سے تو آپ اور فرمائیے سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے جو کائنات کو نجات دہندہ بن کر تشریف لائے تو ان کی تشریف کا دن دن کیوں نہیں منا جائے گا اس دن جو ہے اس طور پر جو ہے منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ کیوں بھی درد کرار پا سکتا ہے اس کو کیوں بھی درد کہا جاتا ہے اور پھر دیکھیے آپ کہ یہی نہیں بلکہ سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا صحابہ کرام جو ہے وہ روزہ رکھتے رہے اور آج بھی جو ہے ہم اور آج روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا یہ حرکت مطلب نہیں ہے کہ جناب بس ایک مرتبہ جو فضل و انعام ہو گیا بس ایک مرتبہ اس کا شکر کی ادا کر لیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما دیتے کہ بس ایک مرتبہ تمہیں نجات ملی تھی تمہارے باپ دادا نے اس دن شکر کا اظہار اس روز روزہ رکھ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دن منا لیا تھا تو اب تم بار بار ہر سال جو ہے یہ آشورہ کے دن محرم کی تو کیوں روزہ رکھتے ہو آپ نے ایسا نہیں فرمایا تو پتا یہ چلا کہ وہ دن ہے جب سال گزرنے کے بعد آ جائے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب سال کے بعد ہی ہم تو پورا سال ہی جو ہے یہ محفلیں مناسب کرتے رہتے ہیں تو پتا یہ چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس طرح کا بیان نہ فرمانا اور ان کو منع نہ کرنا اور اپنی امت کو اس موقع پر اور اس فیل سے نہ روکنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اچھی باتوں میں بھلے وہ دوسروں کی ہو اس کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ مشابہت کی بات نہیں ہے مشابہت وہاں بری ہوتی ہے کہ جہاں جو ہے خلاف شرع قدم جاتا ہے جہاں خلاف شرح کا ستارے نکل آتے ہیں تب جو ہے وہ روزہ افتار کرتے ہیں تو اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ جب سورج وہاں سے نکل کر ادھر چھپ جائے یعنی غروب ہو جائے تو بس روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا روزہ افطار کر لو اور آپ نے اس بات کو اس طرح سے بھی بیان فرمایا کہ جب تک میری امت سہری کرنے میں تاخیر کرتی رہے گی اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی وہ غالب رہیں گے مہدی سینک رام نے فرمایا کہ یعنی سہری میں اس قدر تاخیر کرنا کہ روزے کے وقت کا آغاز نہ ہو روزے کے روزے کا وقت شروع نہ ہو گیا ہو اتنے وقت تک تاخیر کرنا یہ مستحب ہے اور جب سورج غروب ہو گیا سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو گیا تو اب روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے ثواب سمجھ کر جب سورج غروب ہو گیا تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کر لینا چاہیے اب اس کو ثواب سمجھ کر مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہے کہ اس میں ان کے, ان، ان کے ساتھ یہ مشابہت لازم آتی ہے تو آپ دیکھیے کہ جہاں ان کے ساتھ مشابہت آتی تھی وہ مشابہت ناجائز تھی اور وہ مشابہت ایسی تھی کہ جس میں خیر نہیں تھی جس میں بھلائی نہیں تھی تو آپ نے دیکھیے وہاں پر مخالفت کا حکم دیا اسی طرح سے اور بہت سی باتوں میں مثال کے طور پر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو ہیں وہ نہ سمجھی میں اپنے دونوں पर پر اس طرح سے ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں بتاؤ بات دیکھنے میں ہی آیا تو اس طرح سے موڑوں پر ہاتھ نہیں رکھنا رکھ کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے موڑوں پر اس طرح سے ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے یا اس طرح سے ہاتھ نہیں ٹیکنا چاہیے اس کی سرکار دعالم نے ممانع فرمائی فرمایا کہ تم اپنے موڑوں پر ہاتھ مت رکھا ان کی تم مخالفت کرو تو اب دیکھیں کہ یہاں یہ مشابہت بری تھی یہ اچھی بات میں مشابہت نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے آپ نے مخالفت کا درس دیا تو ہم ان باتوں میں مخالفت کریں گے لیکن جہاں اچھی بات ہے تو اس میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر برگشتہ نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کو یہ کہہ کر متنفر نہیں کیا جائے گا یہ تو یہ ہوگا کہ مناخیر کا مشتاق وہ بنیں گے یعنی امر خیر سے منع کرنے والے اور امر خیر سے منع کرنا چاہیے مسلمان کا طریقہ نہیں یہ مسلمان کی روش نہیں ہے یہ مسلمان کا اہل ایمان کا عمل نہیں ہے یہ کسی اور ہی جو ہے وہ مخلوق کا عمل ہے کہ جو اس وقت سے لے کر آج تک انجام دے رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ امر خیر کے کرنے میں ہم جو ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اور آپ کے اس قائد کلیوں کو ذہن میں رکھیں گے اور سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی جو ہے وہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر یہی بات ہے تو پھر آپ جناب اسی اسی بات میں کیوں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں یہاں اس محفل بلاد ہی کے لیے اور سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اسی میں آپ اس بات کو کیوں لاتے ہیں آپ دوسری باتوں میں بھی پھر کیجیے تو پھر آپ داڑھی بھی مت رکھیے اس لیے کہ بہت سے غیر مسلم رکھتے ہیں تو پھر آپ کا یہ قاعدہ سے سے کیا, اس اس اس اس کیا آپ ترک کر دیں گے جو جواب وہاں تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی یہاں پر ہے بھائی یہ تو سنت ہے یہ تو اس کا تو حضور نے خود حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور موچے کم کراؤ آج, ب... آج کے دور میں بعض بڑے جن کو محقف بننے کا جو ہے بڑا شوق ہے انہوں نے جناب اپنے تصاویر میں یہ لکھ دیا کہ حضور نے داڑھی کا تو فرمایا ہے لیکن اس کی کوئی حد اور کوئی قید نہیں بیان فرمائی کتنی بڑی جہالت ہے کتنی بڑی جو ہے شریعت سے بے, بے خبری ہے حالانکہ بخاری شریف کی حدیث جلد دویم میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل یہ بتلا رہا ہے اور ان کا یہ فعل ثابت کر رہا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو داڑھی کا حکم دیا ہے اس کی حد ہے اور ان کے فعل سے وہ قید بھی ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی داڑھی مبارک کی اصلاح فرماتے تھے تو وہ اپنے قبضے میں اپنی مٹھی میں لیتے, لیتے تھے مٹھی سے زائد جو بال ہوتے تھے تھوڑی سے وہ اپنی مشتبہ قبضے میں اپنی مٹھی میں لیتے تھے اس سے جو زائد ہوتی تھی ان بخشا اچھا یہ تو ایک اصولی اور مدلل اور با بات ہو گئی اب ذرا آپ عقلی طور پر بھی جو ہے یہ غور کر لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی حد نہیں بیان کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا تو بھائی کٹانے کا تو حکم نہیں دیا نا ترشوانے کا تو حکم نہیں دیا نا مڑوانے کا تو حکم نہیں دیا نا تو پھر جو ہے تم بڑھا بڑھاؤ تم تو جو ہے تم تو جو ہے بالکل یعنی خالی نشان ہے یہ نشان نظر آتا اس حد تک جو ہے وہ رک جاتے ہو لکیر سیکھ نظر آتی اس حد تک وہ رکتے ہو یہ, یہ تمہارا طرز عمل اور یہ تمہارا فیل حوایتوں میں داڑھی رکھنے کے بارے میں حکم دیا کہ دیکھو یہود و نصارہ سے مشابہت مت کرو اہل کتاب سے مشابہت مت کرو اس لیے اس لیے حکم فرمایا کہ داڑھی رکھو اور مونچے جو ہے وہ کم کراؤ تو جہاں برائی برائی ہو جہاں جو ہے بدی ہو اس میں مشاورت اگر پیدا ہوتی ہے تو مسلمان ہرگز اس فیل کے قریب نہیں جائیں گے اس کے کرنے کی ممانعت ہوگی تو یہ ذکر کی محفل یہ سرکار صوم علیہ وسلم کی تشریف آوری کی یاد میں جو محفل ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا سب سے پہلے تلاوت ہوئی اس کے بعد نعت پڑھی گئی اور اب جو ہے سرکار صوم و سلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کا بیان ہو رہا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے اس میں کون سی بدت کی بات ہے اچھا پھر آپ آپ آئیے جیسا کہ میں ارد کر رہا تھا کہ محفلِ بلاد ہی میں رگے اعتراض جو ہے پھٹکتی ہے اگر ان سے خود پوچھو کہ جناب آپ جو نزول جشن قرآن مناتے ہیں یہ کون سے دور میں منایا گیا تھا جشن نزول قرآن آپ ہر سال مناتے ہیں ہر سال اس میں شریک ہوتے ہیں شرکت کرتے ہیں ہر سال ہے آپ اور باتوں کو تو چھوڑیں میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے ہر سال راول پنڈی میں رمضان المبارک میں جناب شبینہ منعقد ہوتا ہے آپ سنتے ہیں کہ جشن نضول قرآن کے سلسلے میں شبینہ منعقد ہو رہا ہے اور اور بھی دوسری جگہ جو ہیں جناب جلسے محفلیں سیمینار مسافر مباحثے یہ سب ہوتے رہتے ہیں تو جناب ان سے پوچھیے کیا ہر سال قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے جو تم ہر سال جشن نظول قرآن مناتے ہو تو جشن نظول قرآن کے بارے میں تو تمہارا کوئی معاملہ نہیں پیش آتا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے صاحب قرآن کی ولادت کی یاد میں جو محفل منعقد کی جائے تو اس پر تمہارے تمہارا تمہیں تمہاری زگ اعتراض جو ہے وہ پھڑکتی ہے یعنی اس سے کیا ثابت ہوا کہ ان کو اگر بیر ہے ان کو اگر بخت ہے تو صاحب قرآن سے ہے صاحب قرآن سے ہے تو جب صاحب قرآن سے یہ یہ ان کا معاملہ ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ان کی یہ محفل منعقد کرنا جو ہے کیا معنی رکھتی ہے چھ مانے جا کیا اس کا جو ہے فائدہ ہوگا ان کو جب صاحب قرآن کی محفل کے بارے میں اس طرح کی یہ باتیں کریں اور اس طرح کی جو اعتراض لکچر اعتراضات کریں تو یہ اس سے اور کچھ نہیں ہوتا اس سے آپ ان کا باطن سمجھیے کہ ان کے باطن میں کیا ہے اور ان کے جو ہے جناب منہ پر کیا ہے اور زبان پر کیا ہے شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اور قربان جائیے سرکار تو سال میں کہ, کہ قرآن بہت پڑھیں گے قرآن بہت پڑھا جائے گا لیکن ان کے حلف سے نیچے نہیں اترا ہوا ہوگا اور وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ ایک تیر جو بڑی طاقت کے ساتھ چھوڑا گیا ہو اور وہ شکار سے نکل جائے اور اس تیر پر تمہیں کوئی جو ہے خون کا دھبا تک نہیں ملے گا تو شاید یہی جی اسی دور کے بارے میں جو اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں ایک طرف تو جشن نژور قرآن منا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جناب یہود و نسارہ ہی کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ زمین لکھ لکھ میں غرق ہو گئے ہیں کہ جناب بارہ ربی البول شریف کو جو میں ولادت منانا جو ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کنہیا کا جنم دن منانا المان من ویات کیسا ناپاق اور کیسا گستاخ وہ کرم تھا کہ جو اس طرح سے وہ لکھتا چلا گیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اللہ اکبر اس میں کیا برتتے ہیں کیا اس میں سعادت ہے یہ تو اہل ایمان ہی سے پوچھو یہ تو ہم اپنے اخلاق اور اپنے بزرگان دین کے معمولات کے عمل اور ان کے سیلف کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہے اس کی انوار و برکات ہیں اور کیا اس کی جو ہے وہ اس کے فیوز و تجدیات ہیں یہ تو انہی کو جو ہے نصیب ہوتا ہے کہ جو اس, جو اس کو کچھ عقیدگی سے خلوص و محبت کے ساتھ بناتے ہیں اور یہ بات میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں آج بھی تھوڑے سے جو ہے وہ دوسرے حوالوں کے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور کی ولادت جب ہوئی ہے تو ایک آپ کا چچا ابو لہب جو کہ کٹر حضور کا مخالف جس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی سورہ ابو لہب تبت جداب جس میں اس کی مذمت کی گئی اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کی ایک باندھی نے صعیبہ نے جا کر اس کو بشارت دی اور بشارت کیا کہہ کر دی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے تو بس اسی میں آ کر اپنی اس انگلی سے جسے ہم کلمے والی انگلی کہتے ہیں اس کا اشارہ کیا ہوگا آزاد ہے تجھے آزاد کرتا ہوں میں اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں بات ہو گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوبت فرمایا ایمان نہیں لایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکت المکرمہ سے مدینہ المنورہ حضرت فرما کر تشریف لے آئے غذبۂ بدر ہوئی اور اس کے بعد ایک سال بعد اس کا یہ مر جاتا ہے ابو المر جاتا ہے تو خواب میں حضرت عباس حضور کے چچا دیکھتے ہیں اس کو کہ بہت بری حالت میں پوچھا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کے حدیث ہی کا ترجمہ و خلاصہ بیان کر رہا ہوں تو کہا کہ اور تو کچھ پر تم, تم سے چدا ہونے کے بعد تو میری بہت بری حالت ہو ہوتی ہے صرف ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں عذاب کے اندر کچھ تخلیق ہو جاتی ہے عذاب ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ خواب میں حضرت عباس نے دیکھا تو ہمارے اس بیان پر ہم جو اس محفلِ ملا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عبا شعادت کے حوالے سے جو ہم محفل مجلسے کرتے ہیں آپ اور فرمائیے ان یہ لوگ کس طرح سے سوچتے رہتے ہیں اور گمراہ کرنے کے لیے کیسی کیسی باتیں نکالتے رہتے ہیں یہ بات اس سے پہلے میں نے ارد نہیں کی تھی لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے. کہتے ہیں جناب سے اس, اس واقعے سے بخاری شریف کے اس حدیث کے حوالے سے محفل میلاد منانے کی خوشی پر استدلال کرنا دلیل لانا جو صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے بھائی کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تو خواب کی بات ہے نا اور خواب پہ حجت تھوڑی ہوا کرتا ہے دیکھا آپ نے کس طرح تھا؟ کہ خواب کی بات ہے یہ تو اچھا جی پھر دوسری بات کہ یہ حدیث تو مرسل ہے حدیث مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں راوی جو ہیں وہ کچھ چھوڑ دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس لیے بھی جو ہے یہ قابل حجت نہیں ہے اچھا جی اور تیسری بات یہ ہے کہ ابو لہب نے اس وقت تھوڑی باندھی اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا اور ابو لہب کو ابو لہب نے تو بعد میں آزاد کیا تھا اور حضرت عباس جو بیان کر رہے ہیں اس باتیں کو تو اس وقت تو حضرت عباس اسلام بھی نہیں لائے اور ایک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اب پہلی بات یہ کہ جناب یہ جو ہے خواب کی بات ہے خواب کی بات ہے تو خواب کی بات قابل حجت نہیں ہوتی یہ بات آج اس چودہویں صدی میں انہی لوگوں کو سوچی ہے اس سے پہلے امام المحدسین محدثین کے استاد اور وہ کتاب بخاری کے جناب جو اصف القتبی کو کتاب اللہ کہ قرآن کریم فرقان حمید کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب بخاری اس کے مصنف حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری کو خبر نہیں ہوئی ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ خواب کی حدیث لائق حجت اور قابل استدلال نہیں ہوتی ہے ایسی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی دیو غور فرمائیے ان کا اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنا ہی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ حدیث لائق حجت ہے یہ حدیث مسترد حدیث ہے اس حدیث میں کسی طرح سے تدا جرا نہیں کی جا سکتی ہے کسی طرح کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے یہ حدیث معتبر ہے یہ حدیث آ, قابل وسوخ ہے اس پر یہ اعتراض ہی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو تمہاری ناقص عقل ہے وہ عقل جو برائے نام عقل ہے وہ عقل ہی نہیں ہے تم نے غور ہی نہیں کیا ہے اور تم نے تحقیق ہی نہیں کی ہے تمہیں کیا خبر ارے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے انہوں نے مسلحت کی بنا پر اظہار نہیں کیا اور اس کا ثبوت ہمیں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے بھی ہوتا ہے جس میں آپ نے بزر کے قیدیوں کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان کے سلسلے میں ہدایات دی اور یہ فرمایا کہ عباس کو زبردستی مکہ سے مدر بد میدان بدر میں لایا گیا تھا وہ بخوشی نہیں آئے بلکہ زبردستی کر کر ان کو لایا گیا تو وہ تو اسلام لا چکے تھے اسی لیے تو سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ زبردستی ان کو لایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب غصب بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کی بات آئی اور فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا تو حضرت عباس نے اس وقت حضور سے عرض کیے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں آپ غور فرمائیے یہاں پر حضور کے سامنے جب حضرت عباس آئے اور یہ یہ بیان دیا تو دیکھیے آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں اور مکت المکرمہ سے جب ابو جہل کی سرکردگی میں وہ قافلہ چلا تھا ابو سفیان کی مدد کے لیے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تو اس وقت جب حضرت عباس کو لایا گیا تھا تو نکلتے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مکت المکرمہ میں کچھ سونا اپنی بیوی حضرت ام الفضل کے پاس رکھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں کام آ گیا اور میں تمہارا تم سے دوبارہ ملنا نہ ہوا تو یہ میں سونا تمہیں دے رہا ہوں تم اس کو اپنی ضروریات پر خرچ کرنا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا وہ جو سونا چچی کے پاس رکھ کر آئے وہ کیا ہوگا حالانکہ آپ مدینہ ادمی تھے اس وقت کوئی وائرلیس سسٹم بھی نہیں تھا اس وقت اس وقت وہاں کوئی جاسوس بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے کوئی مخبر بھی نہیں تھے کہ وہاں خبر کرتی ہو تو آپ دیکھیے کہ یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب کچھ تو پتہ چلا کہ چشمان نبوت سے اور علم نبی سے کائنات کے واقعات اور کائنات کے معاملات پوشیدہ نہیں ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے سب کچھ ہے تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے وہ ہدایت فرما اور یہی واقعہ حضور کا یہی فرمان کہ چچا نکلتے وقت جو اب چچی کو سونا دے کر آئے تھے وہ, وہ کہاں ہے اس کا کیا ہوگا تو یہی واقعہ ان کے اسلام اسلام کے اسلام اظہار کا سبب بھی بنا تھا اور آپ نے فرمایا کہ واقعی حضرت عباس اسی وقت پکار اٹھے اور کہہ اٹھے کہ اے میرے بھتیجے بیگ بھج واقعی تو اللہ کا نبی ہے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی وقت اسلام کا اظہار فرمایا تھا تو بات ہو گئی اچھا اب جناب کہتے ہیں کہ شو, حضرت عباس نے تو آ, یہ واقعہ جو بیان کیا ہے یہ تو ابو لہب جو ہے وہ جناب غذب بدر میں یہ خواب دو سا دوسرے سال یعنی اس کو مرے ہوئے جب دو سال ہو چکے تھے تو اس کے بعد یہ خواب دیکھا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اور یہ ایک مسلمان کا خواب ہے اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اول تو یہ بات یہ غلط ہے لیکن اگر یہ بل یہ بات مان بھی لی جائے تو حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ جناب اگر کسی نے کوئی بات یا کوئی امر ایسا بیان جانا حضور سے سنا کہ اس وقت وہ اسلام نہیں اور مانا جائے گا اس کی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا تو دیکھیے کہ محدسین نے یہاں یہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ خواب دیکھا اگر محتردین کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن جب اس واقعے کا اظہار کیا ہے اس وقت وہ مسلمان تھے لہذا ان کی بات کو یہ مانا جائے گا ایک اور بھی یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے لا العذاب کہ کافروں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا کافروں پر جو عذاب ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اس میں کوئی ہلکا پن نہیں کیا جائے گا تو یہ کیسی بات ہو گئی کہ ابو الحب جو کافر جس کی مذمت میں قرآن کریم نازل ہوا ہے آپ دم تک جو وہ اسلام کی اور قرآن کی سرکار دوران کی وہ مخالفت کرتا ہوا مر گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو جو ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے یہ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے اور دوسری طرف دیکھیں حضور کے ایک اور چہتا چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھا اسلام نہیں لائے تھا جب ان کا انتقال ہو گیا تو لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے حضور کی پرورش کا تعلق ہے تو اس قدر خدمت کی ہے ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کے سلسلے میں اس قدر جو ہے خدمت بھی ہے کہ کسی نے نہیں کیا اور اتنا پیار کیا ہے اتنی محبت کی ہے یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قحیدے تک لکھے ناز شریک تک لکھی جب انتقال ہو گیا تو حضرات صحابہ نے ایک روز حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی آپ کی پرورش میں انہوں نے کوئی طریقہ فروغداشت نہیں کیا تو اتنی بڑی آپ کی خدمت کی تو آپ کی خدمت کا ان کو کیا فائدہ پہنچا ان،, ان کو اس خدمت کا کیا سلا ملا تو دیکھیے اللہ کے نبی کے علم اور اللہ کے نبی کی آنکھوں پر قربان جائیں فرماتے ہیں میرے صحابہ میری خدمت کرنے کا ان کو سلا مل رہا ہے ان کو سب سے ہلکا سب سے کم عذاب ہو رہا ہے اور وہ عذاب کہاں تک ہے تخنوں تک ان کو صرف تخنوں تک عذاب ہے اگر میں نہ ہوتا تو ان کو بڑا شدید عذاب ہوتا اس بات کو مانتے ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں اس کا احترار کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے اور یہ سیاست حدیث ہے تو آپ ذرا دیکھیے ان کی ابلوں کو کیسے پردے پڑے ہوئے ابو الحب کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا اس کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اس کا عذاب کیسے ہلکا ہو گیا تو آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ ابو طالب کے عذاب میں ہلکا پن کیسے آ گیا ابو طالب پر عذاب میں تخفیف کیسے ہو گئی تو جو جواب تمہارا یہاں ہے وہی جواب تمہارا جو ہے وہ ابو الحب کے بارے میں ارے بھائی یہ تو سرکار بالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ تو یہ ان کی ذات مبارکہ کا صدقہ ہے اور یہ تو ان کا ان کی ذات مبارکہ سے کسی حوالے سے جس نے بھی تعلق قائم کیا وہ محروم نہیں ہوا ابو طالب نے حضور کی پرورش کی اور ان کی ان کے ساتھ ہے وہ ایسا معاملہ کیا کہ جب بڑا شرمیکانہ تھا بڑا مہربانہ تھا تو اس کو یہ فرا مل گیا وہ کافر تھا وہ مشرق تھا ہمارے محنت تین یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ذرا اور کرو اور دیکھو اور سوچو کہ وہ ایک بے ایمان شخص تھا جس نے صرف یہ سمجھ کر کہ میرے یہاں بھتیجہ پیدا ہوا ہے اور انگلی کا اشارہ اس نے کیا اپنی باندھی کی طرف آزاد کرنے کے لیے تو پیر کے دن اس نے بہت خیال اب بات سے یہ بتلایا کہ پیر کے دن مجھے جو ہے اس انگلی سے سہراب کیا جاتا ہے مجھے اس گلی سے پانی ملنے کو ملتا ہے پانی پینے کو ملتا ہے تو اس مجھے جو ہے وہ ادا میں کچھ کمی ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ وہ منکر اور ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندھی کو آداد کرتا ہے تو اس کو تو یہ انعام مل جاتا ہے تو مسلمان جو ان کو اپنا نبی مان کر جن کا وہ کلمہ پڑھتا ہے ان کو رسول تسلیم کرتا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ جان کر عقیدہ رکھ کر جو ان کی ولادت کی خوشی منائے گا تو اس کو کتنا انعام وام سے نوازا جائے گا کچھ سوچ سکتا ہے کوئی اس کی حد ہے اسی لیے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگان دین نے جناب یہ بیان فرمایا اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کے انوار و برکات اور اس کے فیوز اور اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں جناب ہیں ان کو حاصل ہوئیں اور وہ پر عمل کرتے رہے اور اس کے اس کا درج دیتے رہے تا تو ان کا یہ معمول رہا کہ ہر سال جو بھی میں سر آیا انہوں نے اپنی استداعت کے مطابق جو ہے اس دن ہر اس دن خوشی اور مسبت کا اظہار کیا اور اس کے اس کی خوشی میں جو ہے طرح طرح سے جو ہے اس کے اظہار کرنے کے لیے پروگرام منعقد کی اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہ جناب پھر روزہ رکھنا چاہیے یہ جو ہے کھانے یہ جناب جو ہے پلاؤ یہ حلوے یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اور یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان نعمتوں سے نوازتا ہے یہ نعمتیں جو ہے ان کو ملتی ہیں لیکن جن کے نصیب میں یہ ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو جو ہے کسی طرح سے آہو بکا کریں گے ان کی چیخو پکار رہے گی وہ اس طرح سے جو ہے معترد ہوتے رہیں گے ان کی جگہ اعتراض پھڑتی پھڑکتی رہے گی تو یہ یہ اللہ کی نعمتیں کھانا جو ہے یہ بھی ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے یہ بھی نصیب والوں کی بات ہے تو اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا اللہ کی نعمت پر ہم جو ہیں اس کے متشکر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے صدقے میں اور ان کے حوالے سے طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرماتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے محدثین نے وہی حدیث میں اس کی طرف پھر پھراتا ہوں وہ روزہ رکھنے والی کہ حضور نے روزہ رکھا تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ جناب اصل بنیاد کیا ہے کہ اس دن جس دن اللہ کی نعمت حاصل ہوئی شکر کا اظہار کرنا وہ روزہ رکھنا بھی ہے وہ دوسری عبادت بھی کرنا ہے تلاوت قرآن بات بھی کرنا یہ بھی جو ہے شکر کا ایک طریقہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی شکر کے اظہار کی ایک صورت ہے تو کوئی مقید نہیں ہے کہ جناب اس دن جو ہے صرف یہی روزہ رکھا جائے تو ہم تو چلو ہم ان کی بات مان لیتے تھوڑی دیر کے تو بھائی تم جو ہے روزہ ہی رکھ لیا کرو تم مخالفت کائے کے لیے کرتے ہو ہے اور پھر جو ہے اور بھی جناب ارے بھائی محفل میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسی خلاف شراب باتیں ہوتی تو میں ان سے عرض کروں گا اور بہت جہاں بھی وہ میری بات سن رہے ہو میں ان کی خدمت میں بہت ہی معتبانہ طریقے پر یہ عرض کروں گا کہ بھائی اگر کسی معاملے میں کوئی غیر شریف فیل کا افتخاب ہو تو اس غیر شریف فیل کی نشاندہی کی جائے اس سے منع کیا جائے نہ یہ کہ نفس فیل ہی کو حرام کہہ دیا جائے نفس فیل ہی کو جو ہے بدعت کہہ دیا جائے میں سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر عرض کروں کہ کوئی شخص مسجد میں آئے اور جناب وہ یہاں پر ناچنا گانا شروع کر دے تو کیا کہیں گے آپ کو یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ مسجد ہے مسجد کا ادب کرو یہ تمہارا فیل جو ہے اداب مسجد کے خلاف ہے یہاں مسجد اس لیے مسجد میں اس لیے آیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی عبادت کی جائے نہ یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اس کے ناجائز فیل کو دیکھ کر ہے کوئی اگر یہ کہیں کہ جناب مسجد بنانا نہ یا یہ کہیں کہ جناب مسجد میں آنا نہ تو آپ بتلا جی کہ شریعت پر یہ بہتان ہوگا کہ نہیں یہ اپنی طرف سے اگر تمہیں کوئی خلاف شرع امر نظر آتا ہے تو اس کی تبلیغ کرو اور کہو کہ جناب محفل میں قرآن خانے کی محفل میں فکر واد کی محفل میں تبلیغ کی محفل میں یہ ناجائز کام کرنا جو ہے یہ منع ہے یہ, مم, یہ نہیں کیے جائیں گے یہ ممنوع ہے یہ شریعت کے خلاف ہیں تو بات بڑی اچھی ہوگی بڑی معقول ہوگی اور اس, اس کا جو ہے وہ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے گا ان کو شریعت کا معلوم ہوں گے لیکن ایک مشروع اور جائز اور حلال کام کو جو ہے تم حرام بتلاؤ تو یہ جو ہے جناب تمہارے کہہ دینے سے حرام نہیں ہو جائے گا تمہاری زبان سے وہ شریعت نہیں ہے کہ کہہ دو آدھا حلال و ہاتھا حرام دفتر اللہ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے اور تم یہ اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کو جو ہے جناب گمراہ کرو تو یہ تو شریعت پر اس ہے یہ تو دین پر جھوٹ باندھنا ہے تو تمہاری شریعت جو ہے وہ, آ, آ, تمہاری زبان جو ہے وہ شریعت نہیں ہے تمہاری زبان جو ہے وہ اٹھارٹی اتھار, نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث سے تمہیں ثابت کرنا ہوگا حلال کہہ دے حرام کہہ دینے کے لیے صرف یہی کہہ دینا کافی نہیں کہ حرام ہے حرام ثابت ہوگا قرآن سے اور حدیث سے جو کام قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کی حرمت کے لیے اس کو حرام قرار دینے کے لیے بھی جو ویسی دلیل چاہیے کہ قرآن سے بتلاؤ کہ یہ کیسے حرام ہو گیا ابھی آپ نے دیکھا قرآن پڑھا گیا اور یہ ذکر ہو رہا ہے سرکاری دوروں کے حوالے سے اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو جو ہے وہ کہا جائے کہ جو ہے وہ حرام ہے یا بدت ہے تو اور دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام اور کس طرح سے اس دن روزہ رکھتے ہوئے آئے مختلف قسم سے تو مطلب یہ کہ ہر دور میں جو ہے وہ منع بند کر سکے منع کر سکے یہ اور بات ہے کہ وقتی طور پر جو ہے جناب اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی اگر جو ہے اس سلسلے کو ظاہری طور پر جو ہے رکوائے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ رکا ہوا ہے بلکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے اور کسی نہ کسی صورت سے ہو رہا ہے है? وہاں بھی کہ جہاں جو ہے اس پر پابندی ہے وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ معمولات اور یہ محفلیں ہو رہی ہیں اور یہاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ربیع اقول کی آمد کے موقع سے اور ربیع اقول شریف کے آغاز ہی سے ہر گلی جو ہے بکے نور بنی ہوئی ہے ہر ایک جو ہے جناب اپنی استطاعت کے مطابق اپنی کلفی خوشی اور اپنے قلفی تعلق کو کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہیں جھنڈے لگا رہا ہے کوئی محفل نعت منعقد کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ کھانا ہی تقسیم کر رہا ہے کوئی لنگر ہی جو ہے وہ جناب تقسیم کر رہا ہے تو یہ ساری صورتیں ہیں یہ ساری صورتیں جو ہے جناب خوشی کے اظہار کی ہیں اور یہ ساری صورتیں جو ہیں جناب شکر کا اظہار کرنے کے لیے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دن منانے ہی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے یہ اور ہے کہ ان کی صورتیں مختلف رہی ہیں اس کے طریقے کار مختلف رہا ہے لیکن فی نفس ہی جو ہے وہ یہ بنیاد اس بنیاد پر جو ہے جناب معمولات ہوتے رہے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور مختصر طور پر میں نے یہ پسند کی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اور بھی بہت سی باتیں شرح و بس کے ساتھ انشاءاللہ میں عرض کروں گا اگر اگر خلوص کے ساتھ اور اگر جو ہے یعنی سمجھنے کی نیت سے اور حق کو قبول کرنے کی نیت سے اگر یہ باتیں سنی گئی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان غلط باتوں سے بات نہ آئے اور ہر تھرمی کا تو میں کوئی علاج نہیں ہے وہ تو اس کے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر دھرم جو تھے ان کے سامنے تو قرآن بھی نازل ہوتا رہا تو انہوں نے قبول نہیں کیا ان کے سامنے تو سرکار تو عالم کے معجداد کا ظہور بھی ہوتا رہا تو تب بھی انہوں نے جو ہے حق کو قبول نہیں کیا تو یہ بات اور ہے اور لیکن میں جو ہے صرف یہاں پر اتناز کروں گا پھر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حق بات قبول کرنے اور کتو بھی گنائت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم کو اپنے معمولات پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور میں یہاں تھوڑا سا اتنا اور عرض کر دوں میں اتنا تھوڑا سا اور میں, میں تھوڑا سا اتنا اور عرض کر دوں کہ آپ لائے کے مبارک بات ہیں میں اپنے ان سنیوں کو کون سے سنیوں کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج ہے ہمارے اس لفظ کو بھی چورا لیا گیا ہے چرا کر استعمال کیا جا رہا ہے سننی وہی ہے کہ جو یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا ہے جو یا رسول سلام علیہ کا پڑھ رہا ہے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے ہاں وہ ان سنیوں کو میں کہہ رہا ہوں اور انہی کو میں یہ مبارکباد دے رہا ہوں یہ آج کے جالی سنیوں کو سے میرا خطاب نہیں ہے میں ان کو مبارکباد نہیں دے رہا ہاں وہ بھی اگر مبارکباد بات کے خواہش مند ہیں تو اپنے ان نظریات سے کہ جو ان کے جو ہے علمائے سونے ہیں ان کے ذہن میں قائم کیے ہیں اگر ان سے بات آ جاتے ہیں اور ان جائز امور کی مخالفت کرنے سے طائب ہو جاتے ہیں اور ہماری محافظ میں شریک ہو جاتے ہیں تو میں ہم سب ان کو گلے سے ملانے کے لیے تیار ہیں ہم ان سب کو جو ہے مبارکباد دینے کے جو ہے وہ جناب حق میں ہو جاتے ہیں تو میں یہ ارد کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا عمل ہے کتنا جو ہے پختہ کتنا حق پر ہے حق وہ کہ جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے حق وہ جو خود بلواتا ہے حق کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو بولو یا اس کو قبول کرو حق وہ ہے کہ جو قبول کیا جاتا ہے آج اس دور میں دیکھیے کہ برسوں گزر گئی مخالفت کرتے ہوئے لیکن آج آپ ان کے ہینڈ بل میں دیکھیں گے ہینڈ بل تقسیم ہو رہے ہیں کیا مصطفیٰ جان رحمت اللہ لیکن میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ ساری صوفی دست سیاست ہے آپ صرف ہینڈ بل پر یا اشتہار پر اپنے معمولات کی ایک جھلک دیکھ کر جو ہے تم وہ نہ جانا اور یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں ایسا نہیں بلکہ تمہیں قریب کرنے کے لیے تمہیں جو ہے اپنے قریب لانے کے لیے یہ سارے ان کے حربے ہیں ہاں اگر دل سے وہ اس بات کو لکھیں دل سے اس بات کو کریں تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ جو طریقہ جو اصلاف کر رہا ہے جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین ہمارے اصلاف ہمارے مشاعر ہمارے علماء اس دن کو جس طرح سے مناتے ہیں, مناتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے منائیں اور اپنی کتابوں سے ان باتوں کو خارج کر دیں اس کی مخالفت میں جو تحریرات ہیں ان سب کو ضائع کر دیں تو ہم سمجھیں کہ ہاں واقعی تم جو ہے وہ اس پر آ ہو اور تم اس مستقیم جو ہے وہ نصیب ہو گئی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے کانوں میں جو ہے نغمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوج رہے ہیں یہ کتنی کچھ نصیبی کی بات ہے کہ جناب اس گئے گزرے دور میں جہاں ہر طرف جو ہے فس کو خجور کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہاں جناب ہے فوش قسم کے جو ہے وہ گانے جو ہے جناب کہے جاتے ہیں اور, اور بچے اور بچیاں جو ہے جناب اس جو ہے ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہیں ہمارے اور آپ کے لیے خوش آئند یہ جی بات ہے کہ اس قسم کی محافل کے ذریعے سے ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو ہے جناب جب نعت پڑھتے ہیں تو آپ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ذرا آپ اس حوالے سے غور کریں اور ان کی ان کو سنیں تو آپ کا دل خود پکار اٹھے گا کہ سرکارِ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا صدقہ ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے کھلا ہوا ہوگا بی سی آر کھلا ہوا ہوگا پڑھا جا رہا ہوگا غلط قسم کا ناول کھلا ہوا ہوگا ماشاء اللہ تو دیکھیے وہ بھی انسان ہے ایک آپ بھی جو ہے اللہ کے فضل با... و کرم سے یہاں اللہ کے گھر میں مجتمع ہیں اور جناب کس خوش عقیدگی کے ساتھ کس محبت کے ساتھ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہیں حضور کی حدیثیں حضور کی تعلیمات سماعت فرما رہے ہیں تو یہ تو بات یہ ہے کہ آ... یہ تو اپنی اپنی اپنی جو ہے وہ نصیب کی بات ہے کہ جناب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم الحمدللہ اس طرح سے خوشی کا اظہار کر کر ہم جو ہے نیکوں کی سنت کو جو ہے کر رہے ہیں ہم نیکوں کی سنت پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کا وقت آیا تھا اور آپ نے اس دنیا میں ظہور فرمایا تھا تو فرشتے جو ہیں جناب جلوس کی شکل میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی انہا کے یہاں ہاتھی دے رہے تھے اور یہی نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت کے انبیاء وہاں تشریف لا رہے تھے ہاں اس وقت ایک ایسی بدبخت مخلوق تھی کہ جو اس وقت جو ہے جناب اپنا سر پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی یعنی شیطان وہ اس وقت جو ہے وائ مچا رہا تھا اور جناب آہو بکا میں مبتلا تھا اور پہاڑوں میں جا کر اپنا سر ٹکرا رہا تھا اس کو جو ہے خوشی نہیں ہوئی تھی تو یہ تو اپنی اپنی نصیب کی بات ہے چاہے آپ خوشی کا اظہار کر کر نیکوں سے رشتہ قائم کر لیں اور چاہے مخالفت کر کر اس کے ساتھ ہو جائیں کراج میں کیا کہہ سکتا ہوں تو میں تو صرف اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی السار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی اللفل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اسلاب کی سنت پر اور دین کی سنت پر محدثین کی سنت پر مفسرین کی سنت پر عمل کی توفیق توفیگنائ فرمائے دعوانا باخردانحمد الحمدللہ رب العالمین